اور تم میں بے مقدور کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں آمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں امان والی کنس اور اللہ تمہارے آمان کو خوب جانتا ہے تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو قد میں اتیا مستی نکالت اور نا یار بنات جب وقت میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی آدھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے یہ اس کے لئے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے اور صبر کرنا تمہارے یہ بہتر ہے اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے